کالو سبحانا کا کہنے لگے اللہ آپ کی ذات پاک ہے یعنی اللہ آپ اکیلی ایسی ذات ہیں جو پاک ہیں جن میں کوئی ایب نہیں ہے اور ہم نے جو کچھ کہا تھا خدا بندہ وہ بھی عیب ہی تھا بولنا ہی نہیں چاہیے تھا لا علم لنا کوئی علم ہمیں نہیں ہے الا الم تنا سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے یہ اصول کی بات ہے کسی کے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو اللہ نے دے دیا ہے اور وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور جبریل امین ہو یا کوئی عام آدمیوں ہو علم بس اتنا ہی ہر ایک کے پاس ہے جتنا مالک نے دے دیا ہے بغدنا کسی کے پاس کوئی علم نہیں اور اصل علم وہ تو اللہ کے پاس ہے وہ جو کچھ ہمیں بتاتا بھی ہے وہ بھی خبر ہے اس نے بتایا کہ یہ چیز ہو جائے گی یہ ایسے ہو جائے گا یہ خبر ہی ہوئی نا اصل میں جو علم کی صفت ہے وہ تو حق تعالی شان ہوئی کی ہے اسی لیے اللہ بار بار اپنی صفت علم کا تذکرہ کرتا ہے کہ علم اس کے پاس ہے علم اس کے پاس ہے تو ارشاد فرمایا یہاں بھی کہ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات ایب سے پاک ہے کوئی علم نہیں ہے ہمیں سوائے اس علم کے جو تون نے عنایت فرمایا انکان علیم الحکیم اور اللہ بڑی علم والے ہیں بڑی حکمت والے ہیں یہ جو آیات کے آخر پر اللہ تعالی کے نام آتے ہیں نا اس پہ آپ خود ہی غور کر لیا کیجئے ہم بھی ان کرتے رہیں گے کہ جو آیت میں مناسب بات ہوتی ہے اسی مناسبت سے خدا کا کوئی نام آگے کو آ جاتا ہے پیچھے علم کی بات چل رہی تھی نا اور فرشتوں کا اقرار کہ ہماری لا علمی ہے آپ دیکھیے آخر پہ, پہ پہنچ کے انہوں نے کہا الم الحکیم اللہ علم بھی آپ ہی کا ہے اور حکمت بھی آپ ہی کی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جو حکمت ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے خدا حکمت بھی تیری اور علم بھی تیرا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعالی شانو کے اسما اللہ کے نام ان کو انسان کو پکارتے رہنا چاہیے جو بھی کام پیش آ جاتا ہے اس کی مناسبت سے اللہ کو جو نام ہے اس کا اس کا تذکرہ کرنا چاہیے مثلا اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے تو اللہ کے ان ناموں کو پڑھے رحمان رحیم طباب توبہ کو قبول کرنے والا غافر معاف کرنے والا اب اگر وہ پڑھنا شروع کر دے قہار جبار تو یہ تو بات مناسب نہ ہوئی وہ تو قہر اور جبر کی بات ہے نا اور اسی طرح الیہضب اللہ کبھی کسی کے لیے بد دعائی کرنی پڑ جائے تو خدا کے ان ناموں کو پکارے قہار جب اس قسم کی چیزیں کہ خدا کا کہر ان ظالموں پہ نازل ہو جو دشمن ہیں مسلمانوں کے تو اللہ کے ناموں میں دیکھنا چاہیے کہ خدا کی کس نام کی مناسبت اس چیز سے ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اس طرح اللہ کے ناموں کو پکارے